الباب الثانی عشر و ثلاث مئے باب کراہیت لحتباء یوم الجمعة والامام یخطب لأنه یجلب النوم فیفوت استماع الخطبة ویخاف انتقاض الوضوء جمعہ کے دن دوران خطبة گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے کی کراہت اس لیے کی اس سے نیند آتی ہے جس سے خطبہ سننے سے محرومی اور وضو کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہے عم عاد بن انسن الجوہانی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الحبوت یوم الجمعة والامام يخطب رواہ ابو داود وقال حديث حسن حضرت معاذ بن انس جہنے رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اسے ابو داود اور ترمیزی نے روایت کیا ہے اور امام ترمیزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے